کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنما ہے اللہ انس نمین بسیرا اندین حسبین ام شکل ام کپورہ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 من الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله جو لیکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجودے کہ ان کو خود عام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے ایوز کے خاصگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار چپیرا قوارير ہم کو اپنے پرو دیگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کری ان منظر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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 ان کے بدنوں پر دیوائے سب اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگھن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہائی پاکیزہ شراب پلائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُفْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُور